ہم اسلام کے دائی کیوں ہیں ہم اسلام کے دائی کیوں ہیں اس سوال میں در اصل لفظ کیوں بڑا اہم ہے اسلام ہی کیوں یا اسلام کی طرف رجوع کیوں ضروری ہے اس سلسلے میں ہمارا جواب درج ذیل تین اہم نکات پر مشتمل ہے نمبر ایک منطق ایمانی عقائدی نمبر دو منطق تاریخی نمبر تین منطق واقعی